السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک سوال پوچھنا تھا کہ بغیر داڑھی والے کے اسلام میں شہادت قبول نہیں تو شادی کے وقت دو گواہ اور ایک وکیل کو اکثر داڑھی نہیں ہوتی تو تب ان کی شہادت کیسے قبول کی جاتی ہے نکاح پڑھانے والے کو بھی داڑھی نہیں ہوتی پلیز جواب عطا کریں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں بغیر داڑی والے کی شہادت قبول نہیں ہوتی وہ اس صورت میں ہے کہ جب گواہی طلب کی جائے کہ آیا ایسا امر واقع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اور اگر بغیر داڑی والے کی بھی گواہی قاضی اسلام اگر قبول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے وقوع نکاح ایک الگ چیز ہے اور ثبوت نکاح ایک الگ چیز ہے نکاح کو واقع کرنے کے لیے اگر کوئی شخص گواہی دیتا ہے جو فاسی کے مولین ہے داڑھی نہیں ہے اس کی یا بے نمازی ہے تو اس سے نکاح بہرحال قائم ہو جائے گا بشرتے کہ مسلمان دو گواہ جو ضروری ہیں اس کے اس میں ایک اور بات بھی انہوں نے پوچھی تھی کہ بعض اوقات نکاح پڑھانے والوں کے بھی داڑھی نہیں ہوتی تو اس سے بھی نکاح کے اوپر اثر نہیں پڑتا فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ نکاح نام ہے ایجاب قبول اور دو گواہوں کی حاضری ایک شخص نے اگر مثال کے طور پر قاضی صاحب موجود ہی نہیں ہے امام نکاح پڑھانے والے کوئی قاضی صاحب ہیں ہی نہیں ایک شخص نے یعنی زوجین میں سے جو عاقدین ہے مرد و عورت ایک نے ایجاب کیا کہ میں تجھ سے اتنے عوض کے بدلے اتنے مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں اور سامنے والی پارٹی نے کہا یعنی فریق دوم نے کہا مجھے قبول ہے اور دو گواہ وہاں پر عاکل بالغ مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں موجود ہیں تو ان کا نکاح ہو جائے گا واللہ تعالی عالم